اللہ و رحمۃ اللہ علی محمد, محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتبہ حضرت سکن مسلم السّلام موجود تمام خاران اور میدان شہرم خانہ گرام ہے آپ سب سمجھنے واپس سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے در شکو الحمد باب نکاح درخت نمبر نو درس نمبر نو ہے اور ہاں جی اور تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کو نکاح سے مربوطِ دل. کل نگاح کے حجاب و قبول کے بارے میں درس تھا ابھی جو ہے نکاح جو آج کے پہلا چیپٹر اس سلسلے میں گفتگو کہ اگر جو ہے کسی خاتون کے سلسلے میں کوئی منگنی کا پیغام آ گیا کوئی خانجی نکاح کا پیغام کسی طرف سے آ گیا آنے کے بعد ان میں گفتگو ہوئی آخر فیصلہ ہو گیا وعدہ ہو گیا وعدہ ہو گیا تو وعدہ ہونے کے بعد ابھی خان پھر بیچ میں کسی اور مسلمان کو اس نکاح کو ختم کر کے کسی اور سے کرانے کے بیچ میں داخل ہونا یہ مخرو ہے مسلمان کے لیے حال بتا اگر اس جس لڑکے کے ساتھ اس خاتون کا جو ہے من ہونے والا ہے ہاں جی وہ لڑکا اس خاتون کے لیے مناسب نہیں ہے وہ لڑکا انہوں نے اردو اس کے ایپ کا پتہ نہیں ہے یہ کوئی اس کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے یا کوئی شرابی ہے یا کوئی اور کردار کریات سے خراب آدمی ہے تو اس صورت میں وہ اس میں جو ہے رفٹا ڈال کے کسی اچھے رشتے اچھے, اچھے لڑکے تک پہنچانا نہ جائز ہے لیکن اگر وہ دونوں طرف سے مناسب رشتہ ہے تو پھر اس میں بیچ میں کسی تیسرے شاخ داخل ہونا صحیح نہیں ہے اور مخلوعی فرمایا تو شاہ سے علیہ الرحمٰ فرماتے ہیں بد تک رہو. دس نمبر نو ہاں جی پیج نمبر ایک سو چھ ستاسٹھ ہے ون سے اور اس کتاب کی فکلاحت کی باجز کے پہلے ایڈیشن کے لحاظ سے فرماتے ہیں بک راہ خطبہ وہی ہے خواشکاری کے پیغام جو ہے خواصاری کا پیغام جو ہے بیچنا کسی کو شادی کے لیے جو ہے بات کرنا ہاں جی اور کا پیغام بیچنا مخوع ہے الخبتی مسلم جب ایک اور مسلمان نے خواشکاری کا پیغام کسی خاتون کے سلسلے میں دے دیا ہے تو اس پر دوسرے مسلمان کو بھی اس کو پتہ ہوتے ہوئے فلان سے بات چل رہی ہے تو خود بھی اس میں داخل ہو جانا اپنی طرف سے پیغام بھیجنا یہ مکرو ہے یہ کب مغروب ہے بادل جاوت ہاں کہنے کے بعد یعنی ایک کے ساتھ ہاں ہو گیا تھا ہاں یا پکا منگنی ہو گیا یا ہاں ہو گیا لیکن ابھی نکاح نہیں ہوا تو اس میں بیچ میں ایک اور کو اپنی طرف پہ کا پیغام بھیجنا یہ مکرو ہے لیکن یہ مغرو کب ہے ان کا اور اگر یہ لڑکا جس نے اس خاتون کے لیے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجا ہے اور اور ایجابت ہوئی ہے قبول کیا ہے زبانی طور پر تو اگر یہ لڑکا اس خاتون کے لیے کفو ہے مناسب رشتہ ہے اگر وہ کفو ہو مناسب رشتہ ہے الحاظ سے اور بری من الویو اور یہ لڑکا بری ہیں ہاں جی پاک ہے ان ایبو سے جو کہ الباعثی جو موجب بنتے للفس کے نکاح و نکاح نکاح کے شروع میں بڑا ہے کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن بیماری کی وجہ سے مرد اور دونوں کو نکاح فاسا کرنے کا اختیار مل جاتی ہے تو نگاح کو انہیں خود سے توڑ سکتے ہیں تو ایسا کوئی ایپ اس لڑکے میں نہ ہو تو مان اگر ایسا کوئی عیب نہیں ہے جو نکاح فاسا کرنے والی تو وہ سورج میں جو ہے غلم یقن فاسکاً یعنی ان کا نہ اور اگر وہ لڑکا اس خاتون کے لیے کفوے مناسب رشتہ ہیں اور یہ لڑکا بری من ال اور یہ لڑکا پاک ہے ایسے عبو سے جو باعث فاسق جو نکاح کو فاسق کرنے کا نیکہ منجب بنتی ہے ایسے ایسے وہ پاک ہے اور ساتھ ہی علم یا ایسے عبو سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ یہ لڑکا نہیں ہے فاسقن کا خطا کار گناہ گار نماز ہونے والا باقی گناہوں کا مرتکب ہونے والا فاسق نہیں ہے یا او متقاسلات یا نماز میں سستی کرنے والا نہیں کیونکہ بھی پھسکے زمرے میں آ جاتے ہیں تو اگر یہ مسئلہ سراس سالے بھی ہے کردار بھی اچھا ہے اور اس میں کسی قسم کی بیماری بھی نہیں ہے ہاں جی جو جس کی وجہ سے نکاح فسخ ہو جاتے ہیں تو ایسے لڑکے کے ساتھ اگر کسی خاتون کے نکاح ایجابت ہو چکی ہے ہاں ہو چکا ہے تو پھر پھر کسی اگر اول نکاح نہیں ہوا تو پھر کسی دوسرے مسلمان کو ادھر بیچ میں اپنی طرف سے بھی اس وعدے کو توڑنے کے لیے ہاں جی خاص کر پیغام بھیجنا مقروف ہے ہاں جی یہ مغروع ہے تاکہ اس کا ایک اہم ترین مقدس آپس میں بہت زیادہ وقت پھیلنے کا امکان ہے، لائے جھگڑے کا بھی امکان ضرور ہے اس لیے شریع نے اس ترخی کو مقروف قرار دے دیا اور ساتھ ہی اخارہ گرمی آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بات کر کے رکھوں میں آپ لوگوں سے آج جانا میرے درخواست سے کسی لڑکے کو جب آپ لوگ ہاں کہتے ہیں یا لڑکے کی طرف سے کسی خاتمہ زیادہ رشتہ ہاں ہوتی ہے تو سوچ سمجھ کے ہاں کریں ہاں جی استخارہ ضرور دیکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین رہنمائی فرماتا ہے میں ذاتی طور پر طالع نامہ دینے سے زیادہ استخارہ پہ زیادہ معتخد کو میں اپنے رابعہ آپ لوگوں کو بتا دوں کیونکہ اس جگہ اشتہارے میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ لیتے ہیں اور طالع نامہ دیکھیں تو طالع نامہ لکھنے والے کے علم کتنا محیط ہے ہمیں معلوم نہیں ہے اس کے علم جتنا محیط اسی حساب سے اس کا ہمارے وجود پر اثر پڑے گا لیکن وہ اللہ جو ہمارا مہربان اللہ ہے جو ہماری زندگی کو ہمیں اسی نے خلا فرمایا اور یہ زندگی اس زوجیت کی زندگی گزارنے کا حکم بھی اسی کا ہے اسی کے حکم کی ہم تعمیل کرتے ہیں تو وہ اللہ ہمیں اس راستے میں ضرور بہتر رہنمائی فرمائے اس سے بہتر رہنمائی کرنے والا میں کوئی نہیں ہے لہٰذا ضرور نماز استخارہ پڑھیں ہو سکتا تو ہمارے دعوت ہوں جو بھی خارن یا برادران ہو نکاح کی خواہش رکھتے ہیں تو پہلے وہ نماز استخارہ پڑھیں جو کہ ہمارے دعوت میں بھی ہے فاقے میں بھی ہیں اور اس کے ساتھ جو دعا ہوں اس کو پڑھ کے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو رہنمائی کرے گا یہ رشتہ آپ کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے اس جو رشتہ خارے میں صحیح آ گیا تو پھر ہم بسم اللہ کر کے جو ہے عادت وجہ کو آگے بڑھائیں اور پھر جو ہے وعدہ کریں پھر جو بھی منگنی کرنے نکاح پڑھنے کریں حصاً مانگنی کرنے کے میں پھر اب یہ پکا مانگنی ہوگا اب یہ بار بار توڑنا یہ عہد چھکنی کے زمرے میں آتی ہیں آشکنی گناہ شرن ہاں جی آش شرن گناہ ہے گناہ میں شمار ہے وعدہ وعدہ شکنی وعدہ خلافی کرنا گناہ میں شمار ہے آ... پیارے نبی کے حدیث میں اس کو منافق کے نشانی قرار دیا ہے کہ مناسب جب بھی وعدہ کرتے ہیں خلاف ورزی کرتے ہیں لہذا یہ نکاح اب منگنی بھی ایک نو وعدہ ہے ہاں جی وعدہ ہی کے زمنے میں آتا ہے آحد کے زمرے میں آتا ہے لہذا اس میں آلو سوچ سمجھ کے ہاں کریں صحیح تحقیقات کر کے ہاں کریں مطمئن کر کے ہاں کریں اللہ سے ضرور استخارہ کریں اس کے بعد پھر جو ہے اللہ نے جب استخارے میں صحیح آیا تو اللہ کے فیصلے پر راضی و رضائے رب ہو جائیں اور اللہ جو بھی ہمارے حق میں فیصلہ فرماتے ہیں اسی پہ راضی رہیں تو اللہ جو ہے اللہ کے فیصلے پہ جب ہم راضی ہو جائے گا اللہ ضرور ہماری زندگی میں خیر و برکت نازل کرے گا ہاں جی لیکن اگر ہم نے اپنی جذباتی فیصلہ کرنے خوش کریں آج کر کے دور میں ہوتی ہے جذباتی فیصلہ کرتے ہیں ماں باپ کو بھی نہیں پوچھتے ہیں اچھا جوان لڑکا ہے لڑکی ہے اپنی جوانی کے غرور میں جو ہے ایک جذباتی فیصلہ کر لیتے ہیں بعد میں ٹوٹ جاتی ہیں تو اس سے لوگوں کی شخصیت بھی ختم ہو جاتی ہے خود خواتین صنف کے لیے بار بار مانگنی ٹوٹ جائے تو اس سے اس کے شخصیت کو بہت ٹھیس پہنچتے ہیں لہٰذا میرا سب سے آج درخواست ہے کہ سوچ سمجھ کر استحرہ وغیرہ کرا کے اور ماں باپ سے مشورہ کر کے بھائی بہنوں سے مشورہ کر کے ہاں جی مطمئن ہو کے اس لڑکے کو اگر دیکھنا ہے تو مطمئن ہو کے تحقیقات کر کے اخلاق مین چیز اخلاق ایمان ادب جو اللہ نے معیار قرار دیا ہے اچھے جوڑے کے لیے ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دے دیں تو اللہ تعالیٰ اس توجیت میں اس رشتے میں بہت ضرور برکت عطا کرے گا آگے فرماتے ہیں والاسوب بہترین صنعت ہیں۔ ہے تعین مہر سے ماہر کا مسئلہ آ رہا ہے نکاح عقد نکاح پڑھنے سے پہلے مہر معین کریں ماہین معین کرنے کے بعد پھر عقد نکاح پڑھیں ہاں جی لیکن اگر معین کیے بغیر نکاح پڑھ لیا تو نکاح ہو جاتی ہے لیکن مہر کا مختلف سرتے ہیں فرماتے بغیر تعین الماہر ماہر معین کیے بغیر نکاح پڑھنا سہر نکاح نکاح تو صحیح ہے ہاں جی نکاح صحیح ہے لیکن پھر مہر کیا ہوگا کہتے ہیں ماہر جو ہے پھر اسر میں مہر کی مختلف صورتیں ہیں میرے تاریخ بھی بابلوں کا مشورہ یہ خواتین سے حسن خارن سے ماہر معین کرنے کا حق جو ہے خود ہے اسی خاتون ہے جس نے جس جو کسی کے رشتے میں جا رہا ہے ہاں روجہ کی حیثیت سے اس کا نے اس کا رائٹ ہے اس کا حق ہے وہ جو ماہر بتانے چاہیں تھے بتا سکتے ہیں پھر لڑکے کی بھی رضامندی اس میں موافقات شرط ہے جب دونوں اس پر راضی ہو جاتی ہے تو وہی وہی مقدار جو ہے ڈن ہو جاتی ہے ہاں جی اس سلسلے میں شریعت فرماتے ہیں خواتین سے کہتے ہیں وہ وہ خاتون سب سے اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے جو اپنے لیے ماہر کم سے کم رکھے لیکن مرد سے کہتے ہیں اگر خاتون جو بھی مہر بتا دیا اس پہ تم چونچہ کریں ہاں جی چونچا نہ کریں بلکہ اس کو تحفے اور ہدیہ کی حیثیت سے قبول کرتے ہوئے اسے تحفے اور ہدیہ کی صورت میں اس کو دے دیں خوشی خوشی سے دے دیں اس میں چون چاند ذرا نہ کریں کیونکہ یہ ہے اس زندگی کی ابتدا ہے تو اس میں جو ہے اس ماہر پر بھی باعث ہیں یہ چیزیں اس محبت کو جو زندگی میں بد میں ضرورت ہے اس کو ٹھیس پہنچتی ہے لہذا خواتین کو اللہ فرمارے ماہر کم سے کم رہنے کو فضلت دے ہیں مردوں سے کہہ رہے ہیں جو بھی خاتون رکھیں گے اس کو چوں چرا کے بغیر اس کی عزت نفس رکھتے ہوئے اس سے محبت کے اس رسی کو آگے بڑھانے کے لیے ان کو اعتماد میں لانے کے لیے ہاں جی اس پر بعض سے کیے بغیر خوشی خوشی سے اس مارے کو دینے کے اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں تو دونوں کو نشحت کریں ادھر سے ہاں جی جو بھی خاتون مار رکھے گا اس کو قبول کرنے وہ اسے چون چرا نہ کہنے کا حکم ہے شریعت اس کو پسند کرتے ہیں اور خاتون سے کہتے ہیں جس نہ ہو سکے کم ماہر رکھیں تاکہ جو ہے یہ اس کے لیے فضلہ رکھے دونوں طرف سے لیکن اختیار خاتون کو اگر کسی خاتون نے کوئی مہر رکھا ہے وہ الحا سے اللہ کے سے آج کل کے علمی لحاظ سے الحسے بافضلت ہے تو ان ایک معقول ماہر رہے جس کو کوئی گناہ نہیں ہے وہ حق رکھتے ہیں اپنے لئے ایک اپنے معاشرے میں چلا ہوا جو ماہر ہے وہ رکھ سکتے ہیں شرن اس کو اجازت ہے اس کے لئے کوئی گناہ نہیں ہے اصل حقدار اس مہر ماہر تعین کرنے کا خاتون کو ہے ہاں جی مرد کو اس کے احجاب کرنے نہ کرنے کا اختیار ہے تو جس پر اتفاق ہو گیا وہی وہ ڈن ہو جائے گا ہاں جی تو فرماتے ہیں آج بہترین صورت یہ ہے تعین ماہر ماہ معین کرنا اور بغیر تعین ماہر تعین ماہر ماہر کیے بغیر نکاح سہن نکاح و نکاح تو صحیح ہے خرما لیکن ولان حاصل مارو ری ماہر منحصر فل قلت و الکسرت قلت اور کثرت میں یعنی ماہ کتنا رکھوں اس میں شرح نے کوئی مقدار معنی کیا کثرت میں زیادہ سے زیادہ کتنا رکھوں اس پر بھی کوئی چیز میں یعنی شاست کی تعلقات روشنی میں کم میں بھی دونوں کے مرضی جتنا رہنا چاہیں اتفاق ہو جائیں وہ رکھ سکتے ہیں خاتون جتنا کم رہنا چاہیں جتنا زیادہ رہنا چاہیں رکھ سکتے ہیں لیکن اپنے جو ہے چونکہ ماہر جو ہے خاتون کی قیمت نہیں ہے خاتون اللہ کا مخلوق ہے مکرم مخلوق ہے ہاں جی کوئی بھی کسی انسان کی قیمت لگانے کو کسی کو حق نہیں پہنچتا کسی انسان کے لیے قیمت لگائیں تو یہ ماہر اگر کوئی خاتون یہ سوچی یہ ماہر ہے اس کی قیمت ہرگز نے وہ اس سے بہت بلند اور مرتبہ رکھتی ہے خاتون تھے کہ ساتھ بعض وجود ہے اللہ تعالیٰ نے ضرور زمین پہ کہ اس کے بغیر یہ دنیا ناقص ہے اور اس کے پاؤں تلے جنت ہے تو یہ معمولی چیز نے اسلام خاتون کو بہت بڑا مقام دیا ہے تو یہ ماہرہ کسی خاتون کی قیمت ہرگز نہیں ہے بہار شریعت نے ایک حکم ہے کہ اس دوازی زندگی میں آنے سے پہلے ہاں جی ماہر رکھنے کا حکم ہے رکھنا ممدوح ہے اجازت ہے ہاں جی اللہ نے عورت کو حق دیا ہے تو اس حق سے اس کریں جو اللہ نے اجازت دے دیا لیکن مہر میں فی المحاج منحصر نہیں ہے ماہر کسی محفل قلت ہے کم سے کم کدھر رکھوں بلکہ زیادہ سے زیادہ کردہ رکھوں اس میں کوئی شریعت کے نقطۂ نگاہ کوئی مہر معین اور فکش نہیں ہے لیکن اللہ حاصر الماء اور فن قلت و کثرت اللہ مقدار ہے. کسی مخصوص مقدار پر تعین نہیں فرمایا شریعت نے خوب اب اگر کسی نے نگاح پڑھ لیا مہر معین کیے بغیر تو اس کے کیا حکم ہے امن نکاح جس کسی نے نکاح فل امراتن کی خاتون سے ولم یوسم اللہ ماران اور اس کے لیے نکاح کے بعد کوئی مہر معین نہیں کیا تو حت اللہ کا پھر اس کو بھی دے دیں میں ماہر معین نہیں کیا اور تلا دے دیا ہاں جی قبل دخولی ان کو رخصتی سے پہلے ان سے کوئی رابطہ ہونے سے پہلے طلع دے دیا تو فلاں شی تو اس مرد کے اوپر کوئی ماہر نہیں لیکن یہ خالی حد نہیں بھیجیں گے الا المۃ متدینی ہے کہ قابل اعتنا قابل فائدہ قابل نفع وش منفاط بس کوئی سرمایہ مال اس خاتون کو دے دیں ہاں جی اس کو جو ہے خوش یہاں ہے مال مطاق مال مطاثت لغت میں یہ لکھتے ہیں ایک قابل اعتنا مال ہاں جی جو اور میں اس خاتون کے شان کے مطابق ہے کچھ شمال اس خاتون کو ہر صورت میں دینا ضروری اب وہ نہ دینا چاہے فرمتیں واحد غیر معینت نہیں یہ معینی ہے ہاں یہ جی، بس خاتون کی حیثیت کو دیکھ کر مقام منزلات کو دیکھ کر مرد سے حکم کرتے ہیں اور مرد کے اپنے اسداد کے مطابق کچھ مال اس کو اس کے شان کے مطابق دے دیں اب کہتے ہیں فائن آئیے اناحال امام ہوں اب یہ مسئلہ امام کے پاس پہنچ جائیں حاکم اسلامی کے پاس پہنچ جائیں ہم انباسی ہونے کے لحاظ ہمارے پیر کے پاس پہنچ جائیں چونکہ اس وقت تو یہی ہمارے امام ہیں تو وہ معین کرے گا ہاں جی اول حاکم یا حاکم اسلامی جو قاضی وغیرہ ہیں بے قادر حال یا ان دونوں کے حالات کو دیکھ کر خاتون کے مقام و منزلت کو دیکھ کر اس مرد کی مالی وسعت کو دیکھا بے قادر حال یا جی دونوں کو دیکھا بے قاضر حال خاتون کی مقام یہاں تو حال ہاں ہے تو ہاں خاتون تب خاتون کی جو مقام و منزلت حالات کو دیکھ کر کوئی مقدار موین کر لے فضل مطلوب تو یہی مطلوب ہے اس مرد کو یہی دینا پڑے گا لیکن تو آئین لیکن اگر حاکم نے کوئی چیز نہیں کیا کوئی حاکم نہیں تھا امام نہیں تھا مہین نہیں ہوا تو یم تو اس کو چاہیے اللہ کو چاہیے کہ کم نہ کریں من ثلاثین دیر ہمن تیس درہم سے کم نہ کریں پھر کم سے کم جو ہے تیس درہم ان کو دے دیں طالباً یہ تیس درہم جو ہے تو میں آ جائیں تو ہمیں ان شاء اللہ کل میرے پاس مجھے یاد نہیں آئے مجھ کرنا تھا اس کو تولے میں آ جائیں تو سات آٹھ تولے بن جائیں گے سات آٹھ تولہ چاندی بن جائے گا سات آٹھ تولہ چاندی اس کی مالیت کے قریب بن جائیں گے سرمد اس سے کم نہ دیں ہرگز اس سے کم نہ دے دیں, دیں اگر ماہر معین نہیں کیا اس خاتون کا اور اس روستی بھی نہیں ہوا اس مہرت سے اس کوئی تعلق نہیں ہوا اور پھر اس خاتون کو تلا دے دیا تو اسی تو اگر ماہر معین کیا ہوتا تھا نا تو اس خاتون کو آدھا ماہر ملتا ہے صورت میں کہ خاتون کو طلاق ہو جائے اور اس شمار معین کیا ہو اور استی سے پہلے اور قسم کی تعلقات سے پہلے اگر طلاق دے دیں تو اس میں اس عمارت کے اوپر خاتون کو آدھا ماہ دینا واجب ہے اب یہاں معین نہیں ہوا ہے لہذا شریعت فرماتے ہیں تو پھر اگر حاکم معین کرے تو وہی دینا پڑے گا اگر حاکم معین نہیں کیا تو جتنا جو ہے تو تیس دن ہم سے کم نہ دیا جائے ہاں جی نہ دیا جائے کم سے کم جو ہے تیز درام ہے باقی زیادہ زیادہ اس مرد کی اپنی حیثیت کے مطابق ہیں باقی آپ میں ماہر والا انشاءاللہ کل کے دسویں میں پڑھیں گے